بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس العارفین تصنیف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باب ششم علم دعوت قبور کے بارے میں جب کوئی توجہ و تصرف کے ساتھ روحی زبان سے علم دعوت پڑتا ہے تو تمام انبیاء و اولیاء اور جملہ اہل ایمان کی ارواح بھی اس کے گرد حلقہ بنا کر اس کی امداد و رفاقت میں علم دعوت پڑنے لگتی ہیں ایسی دعوت سے ایک ہی دم اور ایک ہی قدم پر مشرق سے مغرب تک ملک کے سلیمانی جیسی حکومت صاحب دعوت کے قبضے و عمل داری میں آ جاتی ہے ایسی دعوت کو مستجاب دعوت کہا جاتا ہے جو کوئی نوری زبان سے تصور اسم میں محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کی دعوت پڑھے تو حضور علیہ السلاۃ وسلام کی مقدس و معظم و مکرم روح مبارک اور چھوٹے بڑے تمام اصحاب اکرام کی ارواح مبارکہ بھی اس کے گرد حلقہ بنا کر اس کی امداد و رفاقت میں آیت قرآن سے علم دعوت پڑتی ہیں ایسی دعوت تکثیر کا عمر بھر میں ایک ہی بار پڑھنا کافی ہوتا ہے شرح دعوت دعوت وہ عمل ہے کہ جس سے دونوں جہان کے مطالب حاصل ہوتے ہیں وہ کون سی دعوت قرآن ہے کہ جو اگر پڑھی جائے تو دار حرب کے کافر دشمن کے ہزاروں ہزار لشکر حیرت و عبرت کا شکار ہو جائیں اور دست بستہ حاضر ہو کر دین محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم اختیار کر لیں وہ کون سی دعوت ہے کہ جس میں اگر قرآن مجید اور اس میں اللہ ہو پڑا جائے تو تمام دشمن اندھے ہو جائیں اور جب صلاح کر کے سامنے آئیں تو ان کی بینائی لوٹ آئے وہ کون سی دعوت ہے کہ جس میں اگر قرآن پڑھا جائے تو تمام دشمنان دین دیوانے اور مجنوع ہو جائیں ان کے تمام لشکری اس قدر بے خود ہو جائیں کہ انہیں اصلہ یاد رہے نہ گھر بار اور نہ وہ زبان کھولیں اور اس وقت تک حیران و پریشان اور خراب حال رہیں جب تک کہ صاحب دعوت بزرگ کی زیارت کر کے جمیت و ہوش مندی حاصل نہ کر لیں وہ کون سی دعوت ہے کہ جس میں قرآن پڑھنے سے جملہ جن و انس و مکّل فرشتے صاحب دعوت کی قید و قبضے میں آ جائیں وہ کون سی دعوت ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے تمام غیبی خزانے زمین سے نکل کر صاحب دعوت کے تصرف میں آ جائیں اور مشرق سے مغرب تک ہفت اقلیم کے حکمران اس کے قبضے میں آ کر اس کے ہلکا بغوش غلام و طالب مرید بن جائیں اور وہ کون سی دعوت ہے کہ جس میں اگر اس میں اعظم پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے یا سنگریزے پر دم کر دیا جائے تو وہ فل فور چاندی یا سونا بن جائے اگر کوئی چاہے کہ علم دعوت اس کے زیر عمل آ جائے ورد وظائف جاری ہو جائیں موکل فرشتے زیر فرمان ہو جائیں کلام الہی اس کے وجود میں تاثیر کرے اسے نفع دے اور جمیت بخشے کل وجوز کی تمام مخلوق اس کی طرف رجوع کرے اور مسخر ہو کر اس کی قید میں آ جائے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری اسے نصیب ہو جائے ہر مشکل و ہر مہم آسان ہو جائے اور تمام خزائن اس کے تصرف میں آ جائیں تو اسے چاہیے کہ پہلے وضو کرے پھر غسل کرے پھر بیاب و صحرا میں نکل جائے اور وہاں کی پاک ریت یا خاک پر بنیاد عمارت کی نیت سے پورے یقین کے ساتھ حضور علیہ السلاط وسلام کا روزہ مبارک بنائے اور نمونہ روزہ مبارک کے ارد گرد حرم بنائے اور حرم روزہ میں قبر مبارک بنائے اور اس کے اوپر خوش خط لکھے محمد ابن عبداللہ ص اللہ عل و علیہ وآلہ وسلم دعوت شروع کرتے وقت پہلے پڑھے بھی اور پھر روزہ مبارک پر لکھے بھی ان اللّہ و ملائکاتا ہوں یوسل علنبی یا یوحلزی نامان صلی علیہ وسلم و تسلیم پھر تین مرتبہ کہے احضر المسّرات و حق کے مالک الرواح المقََََََََََدسس ولاحی الحق ازبرائے اند اللہ یا محمد ابن عبداللہ اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم حاضر شو بے شک حضور علیہ اللاۃ وسلام کی روح مقدس تشریف فرما ہو جائے گی اس کے بعد سورہ ملک پڑھے یا سورہ مزمل یا سورہ یاسین یا سورہ فتح پڑھے اور نو مرتبہ کلمہ طیب کی ضرب دل پر لگائے پھر درود و لاحول پڑے اور آنکھیں بند کر کے ایسا مراقبہ کرے کہ خواب و بیداری برابر ہو جائے جب صاحب مراقبہ اس حالت پہ آ جائے تو حضور علیہ السلاط وسلام جملہ اصحاب کرام کی میت میں تشریف لے آتے ہیں اور مشروحن صاحب دعوت کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور اس کی مطلوبہ مہم سر انجام دے دیتے ہیں اس دعوت کو تگے برہنا یعنی ننگی تلوار کہتے ہیں جب کوئی کامل صاحب دعوت کسی ولی اللہ کے مزار پر دعوت پڑھنے کے لیے جائے تو پہلے وضو کر کے دو رکات نماز نفل ادا کرے اور پھر قبر کے ہم نشینی میں دل کی توجہ سے مذکورہ بالا صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پڑھے یا قرآن مجید میں سے جو کچھ یاد ہو وہ پڑھے تو اہل مزار کی روح حاضر ہو جائے گی اگر صاحب دعوت غالب ہے تو پڑھتے وقت روحانی اس کے سامنے ادب سے دست بستہ کھڑا ہو کر قرآن سنے گا اور اگر صاحب دعوت ناقص ہے تو روحانی اس کے سامنے ایک ہاتھ یا ایک بالشت کے فاصلے پر بیٹھ کر قرآن سنے گا اس دوران صاحب دعوت اسے ترتیب علم سے قید کر لے گا پھر عمر بھر روحانی اس کی قید سے آزاد نہ ہو سکے گا وہ جب چاہے گا روحانی اس کے پاس حاضر ہو جائے گا صاحب باطن و صاحب نظر عارف بلا کے لیے ایک روحانی ولی اللہ کو اس قدر قوت و توفیق حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو جہاں بھر کے تمام جن و انس و فرشتے اور روئے زمین کی ہر چیز اس کے سامنے پیش ہو جائے کہ روحانی تمام عالم زندہ پر غالب ہوتا ہے اور اگر صاحب ایاں ترتیب سے دعوت پڑھے تو تمام انبیاء و اولیاء و اصحاب و غوث و کتب و شہدا و ابدال و اوتاد و فقیر درویش عارف واصل ولی اللہ مومنین کی اروا اور حضرت آدم صفی اللہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم تک اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم سے روزے قیامت تک کل و جز کی تمام اروا صاحب دعوت کے گرد صف بستہ کھڑی ہو جائیں اور دنیا بھر کی تمام روحانیت اس کے سامنے حاضر ہو جائے اور صاحب دعوت سے ملاقات و مسافہ کرے صاحب ایان اگر ایک ہی بار ایسی دعوت پڑھ لے تو عمر بھر زندگی و موت کی حالت میں اسے کافی ہو رہتی ہے کہ برکت حکم الہی سے مزارات پر ایسی عین ایان دعوت پڑھ کر جملہ ارواح کو قید کیا جا سکتا ہے جو شخص دعوت کی یہ راہ نہیں جانتا اسے دعوت پڑھنے سے کچھ بھی آگاہی حاصل نہیں ہوتی جو کوئی کسی اہل حضور و غالب الارواح اہل دعوت فقیر کو ازار پہنچاتا ہے وہ دونوں جہان میں خراب ہوتا ہے انتہائی کامل اہل دعوت ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک غازی شاہ سوار کہ جس نے دو دھاری تلوار ہاتھ میں پکڑ رکھی ہو اور وہ بحکم خدا کفار کو قتل کر رہا ہو جان لے کہ دعوت پانچ قسم کی ہوتی ہے ایک دعوت وسیلہ ازل ہے جو مقام ازل تک پہنچاتی ہے دوسری دعوت وسیلہ ابد ہے جو مقام ابد تک پہنچاتی ہے تیسری دعوت وسیلہ دنیا ہے جو مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین کی حکومت تصرف تک پہنچاتی ہے چوتھی دعوت وسیلہ اقبا ہے جو اقبا تک پہنچاتی ہے پانچویں دعوت معرفت مولا ہے جو مقام معرفت الہی پر مشاہدہ نور نامتناہی اور مجلس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری تک پہنچاتی ہے جان لہ کہ دعوت پڑھنے کے لائق صرف وہ عامل عالم مکمل صاحب قرب و وصال عارف بلہ ہوتا ہے جو رجت سے پاک غالب الولیا فقیر ہو نہ کہ نفس پرور و مغرور اہل ہوا جو شخص ترتیب کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے اور متواتر تین دن تک ہر رات دو رکعت میں قرآن مجید ختم کرے تو اس کے اس عمل کا اثر قیامت تک ختم نہ ہوگا ایسی دعوت پڑھنے والا شخص دونوں جہان میں غالب الاولیاء ہو جائے گا لیکن کسی عامل کی اجازت کے بغیر یہ دعوت جاری نہیں ہوتی اگر کسی کو قرآن مجید یاد نہیں اور وہ دو گانا نہیں پڑھتا تو سورہ مزمل پڑھتا رہے ایک ہی ہفتے میں وہ کامل مکمل ہو جائے گا ترتیب ابتدا و انتہائی دعوت یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ہادی و پیشوا اور رہنما کلام اللہ ہے جو دونوں جہان کا معتبر وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ظاہر و باطن کے تمام خزانے خشکی و تری اور و بر کی جملہ مخلوق کے حالات اور چھ سمتوں میں پھیلی ہوئی توحید ذات و صفات کی تمام تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے جیسا کہ فرمانے الٰہی ہے تری اور خشکی کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی تفصیل قرآن مجید میں نہ ہو البتہ ہر ایک کو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کیونکہ دین و دنیا کے تمام معاملات کے لیے علیحدہ علیحدہ اعداد و شمار ہیں اور ان کی علیحدہ علیحدہ خاصیت و ترتیب ہے چنانچہ امر معروف نہیں و منکر قصے انبیاء وعدہ وعید اور ناسخ و منسوخ وغیرہ کے لیے علیحدہ علیحدہ آیات ہیں بعض لوگ دعوت پڑھنے میں خود عامل کامل ہوتے ہیں اور بعض حکم و اجازت میں کامل ہوتے ہیں بہتر یہ ہے کہ صاحب دعوت خود بھی عامل کامل ہو اور حکم و اجازت میں بھی عامل کامل ہو دینی و دنیوی مشکلات کے حل کے لیے دعوت پڑھنا ان صاحب کمال کاملین کا کام ہے جو رجت و زوال سے پاک ہوتے ہیں جب یہ دعوت شروع کرتے ہیں تو حضور علیہ السلاط وسلام کی طرف سے انہیں دعوت پڑھنے کا ازن و حکم مل جاتا ہے تحقیق سے ثابت ہے کہ ایسی دعوت دو طرح سے پڑھی جاتی ہے ایک حاضرات اس میں اللہ ذات کے ذریعے اور دوسرے اولیاء اللہ کے مزارات پر قرآن خوانی کے ذریعے جو شخص نہ تو حاضرات اس میں اللہ ذات کے ذریعے دعوت پڑھنا جانتا ہے اور نہ ہی کبوری اولیاء اللہ پر قرآن خوانی کے ذریعے دعوت پڑھنا جانتا ہے وہ کسی بھی قسم کی دعوت پڑھنے کے لائق نہیں ہے کہ علم تکثیر اور عالم تو امیر ہوتا ہے جان لے کہ علم تکثیر دعوت ہے اور دعوت کے چار حروف ہیں اور اطاۃ و شرائط کے اعتبار سے ہر حرف شرف و عزت کا حامل ہے چار حروف دعوت یہ ہیں اول حرف دال سے دائرۂ دل کو ذکر دوام سے پاک کرنا ہے اور ذکر دوام عضور عصلاسلام سے حاصل ہوتا ہے دوم حرف آئین سے علم غیبی لاریبی کی تفصیل الہام روحانی سے اور عالم غیب کے موقع فرشتوں سے معلوم کرنا ہے تین حرف واؤ سے ورد وظائف اور کلام الہی کو ترتیب و ادب و عزت و اعتقاد سے پڑھنا ہے چار حرف تے سے ترک کرنا ہے اس چیز کا کہ جسے حضور علیہ السلاۃ وسلام اور آپ کے اصحاب نے ترق کیا ہو ایسے تمام معاملات مفتی دعوت کے معاملات ہیں ارے ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ جیسے پارا کسی عامل کامل کے بغیر کشتہ نہیں ہوتا اسی طرح عمل دعوت بھی کسی صاحب دعوت قبور عامل کامل صاحب حضور کے حکم و اجازت کے بغیر جاری نہیں ہوتا ناقصوں کے لیے دعوت پڑھنا دائمی رجت و رنج کا باعث ہے لیکن کاملوں کے لیے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری اور گنج جمیت کا باعث ہے صاحب دعوت کامل کو زکوٰۃ و نصاب و دور مدور و بزل و ختم و دعوت پڑھنے کے لیے موضوع وقت و مناسب جگہ کا انتخاب و رجت و عدد و حساب نیک ساتھ و جلالی و جمالی حیوانات کا گوشت کھانے سے پرہیز وغیرہ کی کیا ضرورت ہے کہ یہ تمام بے شمار وسوسے و خطرات ہیں جو ناکسوں کو پیش آتے ہیں کیونکہ وہ ترتیب دعوت کی ابتدا و انتہا کو نہیں جانتے اور محض رضاء الہی کی خاطر اللہ کے نام کو درمیان میں نہیں لاتے جان لے کہ دعوت کل و جز دعوت ذکر دعوت فکر دعوت تجلیات نور الہی اور دعوت منتخا کا تعلق ان دو آیات کریمہ سے ہے کہ ان میں اس میں اعظم متصل پڑھا جاتا ہے فرمان حق تعالیٰ ہے ففر رو اللہ اللہ کی طرف رجوع کرو کہ اسی کی مہربانی سے ہی ہر کام جاری و ساری ہوتا ہے اور اسی کی توجہ و وہم و خیال ان دو آیات کی برکت سے سراسر وسال الہی ہے فرمانے حق تعالی ہے اللہ وی اللہ زین آمان یقر جو ہمیں ظلمات نور پس مقام ازل و مقام ابد و مقام دنیا و مقام اقبا سب مقامات ظلمات ہیں اگرچہ ان میں زندگی کی آب و تاب ہے لیکن انجام ان کا فنا ہے سوائے معرفتِ اَلہ ذات کے عارف وہ ہے تو اس ظلمت کدے کی لذت سے منہ موڑ کر لذت معرفت اللہ, اللہ حاصل کر لے اور وحدانیت ذات میں غرق ہو جائے یہ ہیں مراتب خواص کہ وہ معرفت الہی کے روشن نور تک پہنچتے ہیں بندے کے لیے اس سے بہتر مرتبہ اور کوئی نہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے اور دین و دنیا کے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے فرمانے حق تعالی ہے وافوزو وَا امری اللہ ان اللہ بصیر بل <بالعباد> میں اپنے تمام معاملات اللہ تعالی کے سپرد کرتا ہوں بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر گیری کرنے والا ہے عارف کو معرفت الہی تک پہنچنے کے لیے سات مراتب سے گزرنا پڑتا ہے پہلا مرتبہ نفی لا لاہ ہے اور دوسرا مرتبہ اسپاط ہو ہے تیسرا مرتبہ تصدیق دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے کا اقرار ہے چوتھا مرتبہ آیات قرآن کی تلاوت ہے پانچواں مرتبہ دعائے سیفی کا پڑھنا ہے چھٹا مرتبہ اسم میں اعظم اور اللہ تعالیٰ کے تمام اسمائے حسنہ کا ورد ہے اور ساتواں مرتبہ وحدانیت اس میں اللہ ذات میں غرق ہونا ہے یہ سات خزانے ہیں اور ہر خزانے سے مزید ستر خزانے منکشف ہوتے ہیں آمنا و صدقنا ماسوائے اللہ پر ایمان لانا کفر ہے جو شخص دعوت پڑھنے کے ابتدائی مرتبے پر پہنچ جاتا ہے وہ عامل کامل عارف باللہ ہو جاتا ہے چنانچہ اس کی نظر کامل ہو جاتی ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف اللہ تعالیٰ کی کامل تلوار ہوتا ہے ابھی وہ کسی کام کے لیے لب ہی ہلا رہا ہوتا ہے کہ بارگاہ الٰہی سے وہ کام ہو جاتا ہے فرمایا گیا ہے زبان فکرا سیف الرحمن ہوتی ہے عارفوں کی زبان اس وقت تک سیف الرحمن نہیں بنتی جب تک کہ وہ ترتیب خواندگی جان کر صاحب دعوت نہ بن جائیں اور کسی ولی اللہ کی قبر کی ہم نشینی میں دعائے سیفی نہ پڑھ لیں ابیات شاہ سوار قبر کامل فقیر ہوتا ہے شاہ سوار قبر ملک گیر عالم ہوتا ہے جسے دعوت قبور پڑھنے پر قدرت حاصل ہو جائے وہ اہل حضور ہو جاتا ہے جو شخص دعوت قبور پڑھنا جان لیتا ہے وہ زیر و کی ہر حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے علم دعوت ایک ننگی تلوار ہے جس سے فنافی اللہ فقیر موضوعوں کو قتل کرتے ہیں جب کوئی شخص قبر پر سوار ہو کر قرآن مجید پڑھتا ہے تو کلام الہی کی برکت سے صاحب قبر روحانی کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور جب کوئی شخص کسی ولی اللہ کی قبر پر قرآن پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل دریا کی طرح جاری ہو جاتا ہے جو قیامت تک رکتا نہیں لیکن دعوت صرف تین کاموں کے لیے پڑھی جائے ایک کسی مسلمان بادشاہ کی فتح و سلامتی کے لیے کہ جب وہ دار حرب میں جنگ لڑ رہا ہو دوسری ہر خاص و عام مسلمان کی بھلائی کے لیے اور تیسری اہل بدت و ملحد و بے دین لوگوں کو دفیہ کے لیے جب کوئی اہل دعوت ان تینوں کاموں کے لیے دعوت پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ رات کی تنہائی میں کسی غوث یا کتب یا شہید یا ولی اللہ کے باعظمت و پر دہشت مزار پر جائے اور اپنے ارد گرد حسار کھینچ کر اذان پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الا اللہ اللہ اشہد اللہ اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ عیا سلاَ اکبر اللہ اکبر اللہ اذان پڑھتے ہی اہل قبر روحانی صاحب دعوت کی قید میں آ کر حاضر ہو جائے گا اور وہم یا خیال دل کے ذریعے آواز دے گا اگر صاحب دعوت بہت زیادہ غلبے والا ہے تو قبر پر پاؤں کی ٹھوکر مار کر یا ہاتھ سے اشارہ کر کے کہے کمبئی اللہ اٹھ اللہ کے حکم سے اور ذکر اللہ میں غرق ہو کر خود سے بے خبر و بے ہو جائے تو باطن میں روحانی اس کے ہر سوال کا جواب تفصیل سے دے گا اور اس کا ہر کام اسی وقت جاری و ساری ہو جائے گا اگر گرد قبر اذان پڑھنے اور کم اللہ کہنے کے باوجود روحانی حاضر ہو کر جواب نہیں دیتا اور قید میں نہیں آتا تو سمجھ لیجئے کہ اہل قبر روحانی غالب ہے یا تلاوت کلام الہی سے اسے دولت و نعمت نصیب ہو رہی ہے اور اس وجہ سے اہل دعوت کا کام کرنے میں سستی دکھا رہا ہے لہذا صاحب دعوت کو چاہیے کہ روحانی کو قید کر کے عاجز کرے اور اس غرض کے لیے وہ قبر کی پائنتی کی طرف سے دعوت پڑھے یا قبر پر سوار ہو کر قرآن پڑھے ان دو امال سے روحانی اسی وقت حضور علیہ السلاط وسلام کی بارگاہ میں پیش ہو کر فریاد کرے گا جہاں اسے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم سے صاحب دعوت کا کام کرنے کا حکم ہوگا اور تب وہ صاحب دعوت کا رفیق باتفيق بن کر اسی وقت اس کا کام کرے گا اور اسے اس کے مطلوب و مقصود تک پہنچائے گا اسی کے بارے ہی میں تو فرمایا گیا ہے جب تم کسی امر میں پریشان ہو جایا کرو تو اہل قبور سے مدد مانگ لیا کرو اس طرح تمہاری ہر مشکل آسان ہو جایا کرے گی اور تم کسی بھی مہم میں آجز نہ ہوا کرو گے ایک رات کسی ولی اللہ کے مزار کی ہم نشینی میں قرآن خوانی کرنا زہد و ریاضت کے چالیس چلوں سے بہتر ہے جو طالب یہ چاہتا ہے کہ اسے دولت و نعمت و عظمت و بزرگی حاصل ہو جائے دین و دنیا کے تمام خزانے محنت و مشقت کے بغیر حاصل ہو جائیں نفس امارہ متی ہو جائے شیطان ملون دفع ہو جائے تمام عالم زیر فرمان ہو جائیں کل و جز کی تمام مخلوق مسخر ہو جائے قرآن مجید سے اس میں آزم مل جائے علم تاثیر و علم تقصیر و علم روشن ضمیر و علم کیمیا نذیر پر عبور حاصل ہو جائے موقل فرشتے مشروحاً ہم کلام ہوں اور بذریعہ الہام تعلیم و تربیت کریں اور ہر قسم کے کاموں کے لیے تحقیق شدہ تعویزات کا علم سکھا دیں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم میں حضوری کا شرف حاصل ہو جائے اور صحابہ کرام سے مجلس و ملاقات کی سرفرازی حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اول اپنے وجود کو ماس و اللہ سے پاک کرے حوصلہ وسیع و پختہ رکھے اور مرشد کی توجہ سے اسرارِ نہانی اس پر کھلتے جائیں یا بحکم الٰہی زیرِ زمین پوشیدہ جو خزائنِ الہی منکشف ہو کر اس کے تصرف میں آتے جائیں ان کا اظہار کسی پر نہ کرے جو طالب اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے وہ لا لاحتاج فقیر ہو جاتا ہے اگرچہ بظاہر وہ آجز و سوالی دکھائی دیتا ہے لیکن وہ باطن صاحب معرفت و صاحب وصال ہوتا ہے کسی ولی اللہ کی قبر کی ہم نشینی میں دعوت پڑھنے کے لائق صرف وہ طالب ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے وجود کو پاک کرے اس کے علاوہ ایک دعوت وہ بھی ہے کہ اگر وہ پڑھی جائے تو عرش سے تحت الصرا تک اٹھارہ ہزار عالم کی تمام مخلوق پڑھنے والے کی قید میں آ جاتی ہے وہ معظم و مکرم دعوت یہ ہے کہ قرآن مجید پر اعتبار کیا جائے اور اسے شفیع و پیشوا بنایا جائے اور پورے یقین کے ساتھ بحر قرآن میں غوطہ لگایا جائے کہ صاحب دعوت جب اس طرح بحر قرآن میں غوطہ زنی کرتا ہے تو حاملین عرش اور چاروں مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام مکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام چاہتے ہیں کہ زمین کو الٹ کر رکھ دیں اور تمام مقدس روحانی پریشان ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں خدا اس صاحب دعوت کے التجا قبول کر لے اور اس کا کام جلدی کر دے تاکہ ہمیں اس کی قید سے رہائی ملے اس دعوت سے سخت تر دعوت اور کوئی نہیں ہے دعوت پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی دریا کے کنارے یا کسی ولی اللہ کی قبر پر قرآن پڑھا جائے اس دعوت کے شروع ہی میں مشرق سے مغرب تک تمام زمین جنبش میں آ جاتی ہے اور حضرت مدینہ لرزنے لگتا ہے اور سو سو موقع فرشتے صاحب دعوت کے پاس آتے ہیں اور سونے کا ایک ایک سکہ پیش کر کے آواز دیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اس طرح ہر روز تین کروڑ فرشتے آتے ہیں اور سونے کا ایک ایک سکہ پیش کر کے آواز دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس کے بعد بے حد و بے شمار فرشتے اس کے اختیار میں دے دیے جاتے ہیں جو اس کے کام کرتے رہتے ہیں اس علم دعوت کی ازمائش سے صاحب دعوت لا یحتاج ہو جاتا ہے سو so, علم دعوت بہتر ہے علم کیمیائی اکثیر سے اس دعوت میں صاحب دعوت سورہ مزمل پڑھتا رہے تاکہ وہ دعوت پڑھنے میں کامل مکمل ہو جائے اور علم کیمیائی اکثیر اس کی قید میں آ جائے اور علم تکثیر اسے حاصل ہو جائے اگر دعوت شروع کرتے وقت صاحب دعوت کی خواہش ہو کہ کفار کو مسلمان کر لے یا رافضیوں اور خارجیوں کی بھی کنی کر دے یا انہیں جلا وطن کر دے یا ایک ہی دم میں دشمنان دین کی جان قبض کر لے یا انہیں ایسا روگ لگا دے کہ پھر وہ تندرست نہ ہو سکیں یا وہ چاہے کہ مشرق سے مغرب تک تمام لوگوں کو ہدایت و تلقین محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم نصیب ہو جائے یا وہ ایسا صاحب نظر و اہل مارفت ہو جائے کہ کونین کی ہر زیر و زبر اس کے تابع فرمان ہو جائے یا وہ عیسی صفت ہو کر ایسے مرتبے پر پہنچ جائے کہ ایک ہی دم سے مردے کو زندہ کر دے تو وہ ان اسماعی مبارکہ کے تصور و تصرف و تفیق کی باطنی راہ اختیار کر کے یہ مقاصد حاصل کر لے یہ وہ اسماعی مبارکہ ہیں کہ اگر ان کے تصور سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی حضوری کا ارادہ کیا جائے تو حضور علیہ السلاۃ وسلام اور اصحاب قبار رضی اللہ تعال عنہ کی ارواح مقدسہ حاضر ہو جاتی ہیں اگر ان کے تصور سے صحبت شیخ کی نیت کی جائے تو صورت شیخ حاضر ہو جاتی ہے اور الہامات کے ذریعے رہنمائی کرتی ہے اگر ان کے تصور سے ميكاعل علیہ السلام کا خیال کیا جائے تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور بارانے رحمت برسا دیتے ہیں اگر ان کے تصور سے اسرافیل علیہ السلام کا خیال کیا جائے تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور جس ملک کو فناح کرنا مقصود ہو اسے دم بھر میں ایسا تباہ و برباد کرتے ہیں کہ پھر قیامت تک آباد نہیں ہوتا اگر ان کے تصور سے اسرائیل علیہ السلام کا خیال کیا جائے تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور بذریعہ الہام پوچھتے ہیں کہ اگر کسی دشمن کو ہلاک کرنا مقصود ہے تو دم بھر میں وہ اس کی جان قبض کر لیتے ہیں ان کے انتہائی تصور سے وہم توجہ بن جاتا ہے اور فقیر کا وہم تمام جہان کو گھیر لیتا ہے کیونکہ جب وہ دعوت ختم کرتا ہے تو چار قسم کے باطنی لشکر اس کی حفاظت کے لیے اس کے گرد جمع ہو کر نگے بانی کرتے ہیں اگرچہ وہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے وہ باطنی لشکر یہ ہیں نمبر ایک نگاہ الہی میں منظوری کا لشکر نمبر دو نگاہ محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم میں منظوری و حضوری کا لشکر نمبر تین موکل فرشتوں اور جنونیت کا لشکر نمبر چار ارواہ شہدا کا لشکر ایسے صاحب دعوت ولی اللہ کو جب کسی پر غصہ آتا ہے تو غیب سے اسے ایسا زخم لگتا ہے کہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا اور آخر کار وہ اسی زخم سے مر جاتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ خلق کا بوجھ برداشت کرے اور انہیں دکھ نہ دے بلکہ نافع المسلمین بن کر رہے کما لینا البلاغ المبین